جس سے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑے کیونکہ یہ یعنی درود شریف مصائب و علام کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی بارک وسلم جہنم جسے اردو میں دوزک کہتے ہیں یہ کفار کے لیے اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے اس میں وہ وہ عذابات ہیں جو تصور میں نہیں آ سکتے وہ سزائیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا جہنم سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے پہلے سے ہی بتا دیا چنانچہ پارا انتی سور مدثر کی عائد نمبر چھتیس اور سینتیس میں ارشاد ہوتا ہے انہا لل کبر انا لل کبر نذیر البشر بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے آدمیوں کو ڈراوا پراتی سورت اللہ کے کیت نمبر چودہ میں ارشاد ہوتا ہے فن زر تو نارم تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی حضرت سعم حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ عز و جل نے بندوں کو جہنم سے زیادہ کسی شہ سے نہیں ڈرایا مگر ہم ڈرنے والے ہیں یا نہیں غور کریں اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کی پکڑ سے ڈرنے والے ہیں اس کی جانب دیے جانے والے عذابات سے ڈرنے والے ہیں ان کی قرآن میں تعریف کی گئی چنانچہ پارا پندرہ سورے بنی اسرائیل کی عائد نمبر ستاون ففٹی سیون میں ارشاد ہوتا ہے رشن ترجمہ محمول ایمان اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے اللہ تبارہ کا واطع کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے پارہ انتیس سورہ معارج آیت نمبر ستائیس اٹھائیس میں ارشاد ہوتا ہے ان <تصفيق> وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب نیڈر ہونے کی چیز نہیں میں کیا عذاب سے ڈروں میں تو مسلمان ہوں نہیں ہمیں ڈرنا ہے کہ میں تو روزے رکھتا ہوں میں تو نمازیں پڑھتا ہوں میں نے تو حج بھی کیا ہوا ہے زکات بھی دیتا ہوں صدقات بھی دیتا ہوں ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں اولاد کی دینی تربیت بھی کرتا ہوں ابھی تو مسجد بنائی ہی میں نے اللہ تبارہ کا واطلی کی خفیہ تدبیر کا کسی کو نہیں معلوم اس لیے ہر ایک درے اور آزاد الہی سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارہ کا واطلہ کہ خوف سے جہنم کے خوف سے تو امبیان آنسو بہائیں جی ہاں سنیے حضرت سینہ سید بن زکری علی نبی جنا والی ہی مسولا تو اللہ کے کیسے برگزیدہ نہ ہیں ان کی شانیں قرآن میں بیان ہوئی ایک مرتبہ جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی تحجد نہ پڑ سکے صبح ہو گئی اللہ تعالی نے حضرت سعین یاحیہ علی سلاط و کی طرف وہی فرمائی اے یاہیا میرے پاس تمہارے لیے تمہارے گھر سے بہتر گھر ہے پڑوسیوں سے بہتر پڑوس ہے اے یاہیا مجھے میری عزت کی قسم اگر تو جنت الفردوس کو دیکھ لے تو اس کے شوق میں تمہارا جسم کمزور ہو جائے روح پرواز کر جائے اگر ایک دفعہ جہنم کی طرف دیکھ لے تو اے یا آسو کے بعد پیپ پیپ بہا کر روئے اور ٹاٹ کے بعد لوہے کو اپنا لباس بنا لے لاہور تو اللہ تبارک کا وا کا خوف ہمیں نصیب ہو جائے کاش خدا کا کیا فائدہ ہوگا اس کی برکت سے فرائض کی ادائیگی ہوگی خوف خدا کا کیا فائدہ ہوگا حرام چیزوں سے بچنے میں مدد ملے گی خوف خدا کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا نفس نفلی عبادات پر مائل ہوگا مکروحات سے بچے گا مباحات جو فضول ہیں ان سے بچے گا حضرت سیدنا عطا سولہمی رحمت اللہ تعالی علیہ اکبر بہت خوف خدا والے تھے اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے دوزہ کا ذکر قرآن پاک میں فرمائے دو سور رحمان میں دوسری نعمتوں کے ساتھ اپنے خوف کو بھی بیان کیا یہ بھی نعمت ہے اللہ جس کو نصیب فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا المعجم القبیر لتبرانی حدیث نمبر چار سو انچاس فور نائن یہ لوگوں جنت کو اپنی پوری کوشش سے طلب کرو اور جہنم سے اپنی پوری کوشش سے دور بھاگو کیونکہ جنت کا طالب اور جہنم سے بھاگنے والا سوتا نہیں سن لو آخرت آج مشقتوں سے گھری ہوئی ہے اور بلا شبہ دنیا لذات و شہوات کے احاطے میں جنت کے راستے میں کیا ہے مصیبتیں تکالیف اور شہوات بری خواہشات اور اس کی تکمیل میں لگے رہنا یہ چیز جہنم میں پہنچا دینے والی میرے اکالی سولا تو اسلام نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم اس شے میں رغبت رکھو جس کی رغبت اللہ تعالیٰ نے دلائی اس چیز سے بچو جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا اس چیز سے ڈرو جس سے اللہ نے ڈرایا اپنے عذاب سزا اور جہنم سے اللہ نے ڈرایا میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا تم پر میٹھی ہو جائے اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا تم پر بد مزہ ہو جائے میرے اکالی سلاد اسلام نے ارشاد فرمایا ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھبیس ٹو فائل، ٹو سکس میں نے دوزک کی طرف دیکھا جس سے بھاگنے والا سو رہا ہے اور نہ جنت کی مثل جس کا طلبگار سو رہا ہے مفتی احمد یارخان نہیں حدیث کے تحت جو فرماتے ہیں سنیے فرماتے ہیں یہ فرمانے علی اظہار تعجب کے لیے کہ دوزق بڑی خطرناک چیز ہے مگر اس سے بچنے کی فکر نہیں صرف منہ سے خوف کا اظہار کرتے ہیں لوگ کہاں جی جہنم سے بھی ڈرتے ہیں ہمیں بھی ڈر لگتا ہے اچھا بھائی تجھے ڈر لگتا ہے بھائی جھوٹ کیوں بولتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے پھر غیبت کیوں کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے جہنم سے ڈر لگتا ہے پھر فلمیں کو دیکھتا ہے جب تو کہتا ہے کہ تجھے جہنم کا خوف ہے اللہ تبارہ کا کی پکڑ کا ڈر ہے پھر سوری کاروبار کیوں کرتا ہے جب اللہ کا خوف ہے پھر نماز کیوں ترک ہو جاتی رمضان کے روزے کی چھوٹتے تو صرف منہ سے اظہار یہ تعجب کی بات ہے جنت کتنی اعلی نعمت ہے مگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی صرف زبانی رغبت کرتے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سب کہیں گے ہم جانا چاہتے ہیں تیاری کس کے پاس ہے بھائی ایمان آمن وعمل الصالحات ایمان لائے اعمال صالحہ سے کیا غفلت چلے گی نہیں چلے گی نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے فرائض ہیں واجبات ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اس کے محبوب علی صلاح و السلام کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانا ہوگا مفتی احمد یاخان نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب عاضی کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں اس بیماری میں ہم سبھی ہی گرفتار ہیں یعنی جہنم سے ڈرنے کی باتیں کرتے اور جنت کی رغبت کی باتیں کرتے مگر جہنم سے بچنے والے اعمال لاتے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری نہیں کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا شعب الایمان حدیث نمبر 760 بے شک جنت میں وہی وہ داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا جہنم سے وہی وہ بچے گا جو اس سے خوف کھائے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے گا جو دنیا پر کسی پر رحم کرے گا تو جہنم سے کون بچے گا جو اس سے ڈرے گا جنت میں کون جائے گا جو اس کی امید رکھے گا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما دے الہی چرنی النار او چرنی منندار اللہ والے نیکیاں کرتے تھے اور جہنم سے ڈرتے تھے ہم گناہ کرتے ہیں اور جنت کا شوق لے کے بیٹھے آلہ حضرت کیسی پیاری بات فرماتے ہیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام تو جہنم میں جانے والے کر رہے ہیں اور شوق جنت میں جانے کا کیا بنے گا ہمارا اللہ ہم پر رحم فرمائے حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو نکلتے بلند آواز سے پکارتے تعجبے جنت کا تعلیم کیسے سو گیا تعجبے جہنم سے بھاگنے والا کیسے سو گیا پھر پارنو سور اعراف کی آیت نمبر ستانوے آپ تلاوت کرتے آئیے ہم بھی سنتے ہیں اف امین کو بستیوں والوں کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ حضرت سین حسن بن حسن فضاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے فضارہ قبیلے کے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کو حضرت سین خالد بن عبداللہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک لاکھ درہم یا دنار دینے کا حکم دیا اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا جہنم کی یاد نے میرے دل سے دنیا کی لذن نکال دی اور جب لوگ سوتے تو یہ کھڑے ہو جاتے کون یہ بزرگ جنہوں نے انکار کر دیا ایک لاکھ درہم یا دینار لینے سے اور پکارتے آگ آگ آگ یعنی یہ لوگ آگ سے بچو نیند کی وجہ سے جہنم سے غافل نہ رہو حضرت سینا امام ابن مہادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت سینا سفیان سوری رحمتہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی اور بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم ہیں اول رات آرام کرتے پھر گھبرا کر اٹھ جاتے اور بے اختیار پکارتے آگ آگ مجھے جہنم کے ذکر نے نیند اور خواہشات سے روک رکھا ہے وضو کرتے اور دعا پڑتے اوا کا عالم عمن حاجتی غیر معل غیر معلم وما اطلب الا اللہ فکا من النار من اللہ تو میری حاجت کو بغیر بتائے خوب جانتا ہے میں تج سے جہنم سے اپنی آزادی کے سوا کچھ نہیں مانگتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ فلاں بزرگ بڑے پہنچے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ان کی تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ وہ بیٹی کا رشتہ ہو جائے بیٹے کا مسئلہ حل ہو جائے نوکری نہیں ہو رہی تنگ دستی بہت ہے ہر مہینے دو لاکھ روپے گھر کا خرچہ ہے بس تنگ دستی دور ہو جائے اور گھر کے اندر کوئی اور کوئی نعمتیں کمیں وہ بھی پوری ہو جائیں اللہ پر دنیا کی تو اور یہ دیکھیں اللہ والے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ تو میری حاجت کو بغیر بتائے جانتا ہے میں تج سے چہنم کی آزادی کسی ساتھ کچھ نہیں مانتا الا النار اللہ ہما من النار آمین آمین آمین بجا ہند نبیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.